بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم به مكذبون قوم حليم صلي عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وقال عز وجل كما ورد في سوره الحديد ما يصيب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير صد اللہ نبی عباس عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیم تو خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن فقال یا غلاموں کا بے قلم اے اللہ یا فض کا اے فضی اللہ تجد ہو تجا حق اضا سالتا فصل وزٹانتا فسٹ حسن فی روایت غیر مزی اح فل تجد و امامک فر اللہ في رقا یا رف کا فشہ والم لم يكن یوسیم وما و لم يكن کا وعلم یقل یقا مع انسرما سبر ون مع مال کرم مع ما نسر رب شاہلی سدری اللہ رشتنا من شرور انفسنا اللہ حق امر ذکر آمین یا ربلا یہ حدیث نمبر انیس اربعین نبوی کی روح دین کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم مسئلے سے بحث کرتی ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی کنیت ہے ابو العباس یعنی ان کے والد کا نام بھی عباس ہے ان کے بیٹے کا نام بھی عباس ہے ابل عباس عبد اللہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالی تو اس میں چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استعانت بلّ مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مت یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے بہت اہم روح ہے میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے حدیث نبوی ہے لاسلا تل من یقر لم فاتحہ کی کتاب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہر رکت میں ہم پڑھتے ہیں یا یہ دوسری بات ہے فقہ ہنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کی طرف سے ادائیگی ہوئی لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز ہے اس لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرا سے سورہ فاتحہ کیا تجزیہ کیا گیا ہے مضامین کا اور وہ حدیث قدسی ہے کسم تو سلا بینی و بین آبدین اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا بندہ کہتا اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ کی ہے سلاد کہا کسمت سلا بینی و بین آبدین تو ہم تو سلاد میں سورہ فاتحہ بھی ہے پھر اس کے بعد کچھ ہم اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں پھر رکو بھی ہے پھر سجوت بھی ہے کامل بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے سب سلاد تو ممکن لیکن یہ کہ اصل سلاد سورہ فاتحہ فاتح چناتی حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے جب بندہ کہتا ہے میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نہیں آپ میرے بندے نے میری ہبت کی تعریف کی سنا کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے اسنال آپ عبدی میرے بندے نے میری سنا کی اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرما تو مسجد نہیں آپ میرے بندے نے میری بزرگی تو یہ سارا میں اس لیے آپ کو حوالہ دے دیا ہے آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں پوری بات نہیں سنا رہا سم لباس سورہ فاتحہ ہے اب سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں اور عجیب تبدیل ہے تین آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آیتیں تین جملہ ایک پھر تین آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں جن سرات المستی سراۃ الزین تین جملہ ایک درمیانی آیت ہے چوتھے نمبر کی نابائی یہ ہے در حقیقت مرکزی آیت مرکزی ہو گئی تین در تین در پھر وہ تین ایک جملہ آخری تین ایک جملہ اور یہ ایک آیت میں دو جملے ہیں کا ناب مکمل جملہ ہے بھی مکمل جملہ اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدھی ساڑھے تین آیتیں ادھر ہیں الحمد رب العالمین کا ناب اب واو آ یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں مٹھ اس کی جو ہے اب ساڑھے تین آئےتے ہیں سرَاطَ عَنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ <وَلَطْوَادِينَ> یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں دو باتوں کا ذکر ہے نابود ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ حال اور ماضی حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے اور دوسرا یا کاسٹائن اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ گویا کے دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے جو سلاد کا مرکزی نقطہ ہے وہی طرح کی تدیم کا مرکزی نقطہ ہے اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں اربعین نبوی کی حدیث نمبر تین جو ہے وہ اس پر ہے یا کا نام اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے عبادت کا تصور کیا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ ماہ خلق یا اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ من زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے متراد اخترار دے دیا نماز روزہ جو زکاط کی عبادات ہیں وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ہے پوری زندگی میں ہما تن ہما وقت ہم جہت اللہ کی تع ہر وقت نماز تو نہیں پڑی جاتی ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا یہ جی جو کہا میں نے صرف پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹ جیسے چار ستون ہے ان پر چھت ہے چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے ستونوں کی مانویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے چار ستون پاگل پر نہیں کوئی کس لیے وٹ فار جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو شام کے لیے چار آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں کس لیے اس شامیا کو سپورٹ کر دیں گے تو اب اس میں جو بیت مضمون آیا وہ یہاں بھی ہے اس حدیث میں تو قرآن مجید کی آیت میں ایا کے نام تو نستا یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اللہ تعالی سے مدد مانگنا اب آپ لوگ سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا قرآن میں بھی آیا سورف آشرہ یا گلف قریب استمداد مدد طلب کرنا استم سار مانگنا استدعا کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے استغاثہ کسی کی دعائی دینا یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں ان کو جمع کر دیجیے استعانت اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر اندر فا. میں کسی سے بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا یہ بھی استعانت ہی ہو گئی نا میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے اس میں کوئی شرط نہیں کوئی برائی نہیں معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا الگ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا تو یہ استدار استعانت استمداد اس میں ایک درجے ہیں بڑے اونچے اونچے درجے بھی ہیں لیکن عام حالات میں ہم مادری قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو کوئی بری بات نہیں اس میں کوئی شرک نہیں اس میں کوئی کفر نہیں اگر چبانس حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ کہ ماورائی انداز میں کسی غیر مرئی حقیقی یا ماہوما شخصیت سے بدل باغنا کہ شرک غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں غیر مرئی ہے حقیقی ماہوما جنہوں نے گاڈ اینڈ گوڈیسیز اور آلیہ بنا لیے دیویاں دیوتیاں بنا لیے یہ مہما ہے ان کے وہم کی پیداوار وہ بھی غیر مرئی ہے تصویریں بنا دی ہے پوچھنے کے لیے لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے بنائے ہیں یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے تاکہ پورا مراقبہ کر سکے ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے ایک عام ہندو ہے بیچارہ عام جاہل دیہاتی وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ اس بت ہی کے اندر ہے لیکن جو پڑھے ہندو ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ڈاکٹر رادا کرشن بہت بڑا فلسفی تھا جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے بہت بڑا فلسفی تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلاسفی پہ اتنی موٹی موٹی دو جلدے ہیں اور بڑی باریک اس پہ اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے یہ تو صرف کنسنٹریشن توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کر سکتے بہرحال میں نے بتایا ایک ہے غیر مرئی حقیقی ایک ہے غیر مرئی مہما غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی ہے معلوم ہے یہاں موجود ہیں کہ رامل ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کر دو اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا شر ہو جائے حالانکہ ابھی معلوم ہے فرشتہ ہے فرشتے تو اس وقت ہمارے کو گھیرے ہوئے حضور کی حدیث کتاب اللہ جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور شکینت ان پر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فیمن ان دیکھو اے فرشتو تم تو کہتے تھے نا کہ اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم یہ تو دنیا میں فساد بچائے گا دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں وہ جو ملئے آلہ کی مجلس ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے ہیں ان تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جا سکتی اسی طرح اب درع مسلا دوسرا وہ مختلف سی ہو جائے گا میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکانی فرشتہ تو ہے ان پر ہمارا ایمان ہے اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے یہ جو گوڈ ان گوڈ بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے ہیں اور آلیہ بنا لیے گئے ملائکہ ہی کی ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معامور کیا ہوا ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ بارش کا فرشتہ ہے یہ فلاں کا فرشتہ ہے انہوں نے انہیں کو دیوتا بنا لی اب غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار بھی ہے ہمارا ایمان کیا فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں فلون مایو مرون جو اللہ حکم دیتا ہے کرتے ان کا کوئی اختیار نہیں بس بس یہ باریک سا پردہ ہے یہی ایمان بالملائکہ مل بن گیا ہے دیویوں دیوتاؤں کی شکل اختیار کر عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے ان کو یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں ان کے نام پر ان نے لات یہ مونس نام ہے لات عزا عزیز کا مونس ہے منات یہ سب مونس نام ہے یہ دیویاں ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے ہیں اسے تو, تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں متفق علیہ ہیں فرشتے ہیں ایک ہے مختلف ہی وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی ان کو بھی یہ اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا ہوں. ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجۂ اسفل ہے سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کرتے تھے اور اللہ کے حکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے وہ بھی کرتے اب یہ مختلف مسئلہ ہو گیا سب کے نزدیک نہیں ہے ایسا لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے بات کو لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا وہ ہے وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے ہو گئے سول سروس ہے نا اس کے کارڈرز ہیں ہمارے ہاں پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور قانون گور گو اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار یہ چلے گا تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے تمقے سن تمقے آنا تو اگر اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا ہاں انہیں پکارے تو شرک لازم آ جائے گا. بات سمجھ باریک فرق فرشتوں کو مانتے ہیں پکار نہیں سکتے مدد نہیں مان سکتے اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہو اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں اختلاف بھی کر سکتے ہیں اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی فرض کیجیے کوئی شخص کہتا ہے لیکن یہ کہ یہ غول ہے ایک محدث کا ہے لیکن دھنے جو بات فرق میں جو بتا رہا ہوں ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجیے شیخ ابد القادر جو ہے بغدادی انی رحمت اللہ علیہ ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے اللہ آ سکتی ہے جیسے ملائکہ آ سکتی آ سکتی ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتی ہے لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں پکارا تو شرک ہو جائے گا دعوت دعو کی تو شرک ہو جائے گا تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے ہیں سرے سے وہ آئی نہیں سکتی اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدا اور استغاثہ تو یہ دونوں میں جو ہے ہو جاتی اچھا دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے آپ نے کسی عرص سے ایک کام کے لیے کہا وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاح جگہ پر سفارش کر دیجئے میرا یہ مسئلہ ہے صد فیصد درست ہے لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا ود مقابل ہے وہ چرم زبان ہے زیادہ یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کر دی ہے تو آپ بھی میری بات رکھ دیں پرانے مجید میں آیا ہے سورہ نصاح میں اشفاط شفات اچھی شفاعت کرنا صحیح بات تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و سواب رکھا ہے اب آپ نے ایک دفعہ کہا اس نے نہیں کیا دوسری دفعہ کہا نہیں کیا پھر کہا تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شرک ہو جائے ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے دوسری دفعہ کہا یہ بھی چلیے ماف اب تیسری دفعہ آ, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ شرک خفی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کہا اگر وہ کر دے ٹھیک کوئی راستے تو یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہیں کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا کہتا رہتا کہتا رہتا کہ مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ میں نہیں بہرحال اس کبھی کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ابن عباس نے تعالیٰ تو خلف نبی یومن صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر جس کو ردیف ردیف بھی کہتے ہیں ولہ عالم یہ بھی ہو سکتا کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ادب کے ساتھ چچا لاکھ بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں نوجوان ہیں حضور نے اب ان سے خطاب کیا غلام اے نوجوان اے لڑکے لڑکے کہا لڑکے وہ الموں میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کل اب یہ ہے حضور کا طریقے تربیت و تعلیم تسکیا وہاں کوئی مدرسے نہیں تھے وہاں کوئی درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں اور وہ جمعہ کا اجتماع ہے باقی حضور کی صحبت ہے فضل کی نواز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھ ہیں کچھ گفتگو ہو رہی ہے اسی میں تربیت اسی میں تعلیم اسی میں تسکیہ کو علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ زربے مارنے کے لیے یہ تو نہیں تھے تو بات کی یاد ہے میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کیجاد ہے یہ مصنون چیزیں نہیں بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں مطلب کیا ہے وہ کا کا کلاتے توجہ سے سنو غور سے سنو ہر جان بنا اے فضل اللہ یا فص کا پہلا کلمہ اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اب سے مراد کیا ہے عام تو پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے وہ تمہیں تمہاری حفاظت کرے گا اور ایک معفو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو اس کی یاد سے اس دل کو اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے دو. رکھو اللہ کو اپنے دل میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تمہیں یاد رکھے گا اور حدیث قدسی میں الفاظ آئے میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی محفل تو ملائے آلہ کی ہے ملائے کہ مکرمین کی ہے وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم خسرو رات میں جہاں تھا وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گزری ہے وہ ایک لامکان کی محفل تھی اب مکان نہیں ہے لامکاں ہے مادی نہیں ہے وہ اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شم محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحظر رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا دوبارہ فرمایا اے فضی اللہ طوی امامت توجہ اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے جب چاہو دعا کرو وہ جو با کہا ہے کہ دل میں ہے جب چاہو میں ہو جاؤ دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار جب درا گردن جھکائی دیکھ لی دور تو نہیں اکرب لے بین مری تمہارے دل میں اللہ ہے کہاں جا رہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے دل میں جو دل نے کہا ستمستمندمی دئی در دل کشا ب بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے چلو ذرا باغیچے میں چلو پھولوں کی سیر کرو یہ گلاب کا پھول ہے یہ یہ موتیا ہے یہ یہ سر ستمست بڑے ستم کی بات ہے کیوں بھی ستم کیا ہو گیا اس میں ستمست گر کا تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بے سیر سرگ و سمندر سر سمند ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ تجے گنچا کم نہ تو خود ایک گنچا ہے تو خود ایک پھول ہے اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا ہے گنچا کم نہ دبی دید درے دل کشا اپنے دل کا دروازہ کھولو بچمن درہ اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے روح دل مسکن ہے قلب مسکن ہے روح کا تو اے اللہ تجھو ہو حق یا اپنے سامنے موجود پاؤ اذا سالتا فصل اللہ اب آ گیا وہ مرکزی مضبوط دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہمت ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے دنیا قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں منہ پیدا ہو جائے گی بدبو پیدا ہو جائے گی شرک کی لیکن آپ کو سوال کریں مدد لیں اسی پر دنیا قائم ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ لیکن اونچا مقام کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سیوال اللہ یا کر کے جوتے باندھنے کا تسما تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسما پیش کر دے ہوتا ہے ایسا بس ہوتا جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ اور اس نے وہ بات پوری کر دی کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو کے ماں بیان چاہتا پھر دیتا کیا پتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج پاتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا آپ کی تکلیف کو رفع کر دے آپ کی ضرورت کو پورا کر دے اسی سے مان کسی اور سے مت مان یہ ہے توحید کا لب لبا یوں سمجھئے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو ان سب کی روح رواں کیا ہے ایمان ٹھیک ایک بات ہو گئی ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ایمان باللہ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بل ہے ایمان بال ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بال ہے لیکن اصل ایمان اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں آمن تو بلّ ہوا و اسمائے ہی و صفات ہی وہ تو جمی احکامی ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بالقل یہ ایمان مجمل ہے اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمن تو بلاہ وہ بلائے ہی وہ کتب ہی و رسول ہی آخر قدر خیر بعد بہت <تصفيق> تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی ان سب کی روح رواں ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے اس کے دو ہیں تقاضے عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسی سے اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا یہ عبادت کا جوہر ہے عبادت کا آپ جو ہے یہ ایمان کا حاصل عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس سے استعانت ہی میں سوال بھی آ یہ بھی مدد ہے آپ کسی سے کوئی مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہیں سفارش کرانا چاہتے ہیں بھی مدد ہے اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے استدعا استعانت استغاصا یہ جو غو سے سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے استغاثہ اللہ سے دہائی اللہ کے اس اعتبار سے استمداد استعانت استدا استغاثہ یہ سب اللہ سے صرف اللہ سے عبادت صرف اللہ کی یا کہنا اور استعانت صرف اللہ سے سال تھا فصل والم اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے حدیث نمبر چار تھی وہ عبداللہ ابن مسود اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے والم اور اے میرے بیٹے میرے بچے اے عزیز انو کا بے شعی اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شہر کا نفع پہنچا دیں کوئی فائدہ پہنچا دیں لن فروغ کا اللہ بشین قد کا تحلہ نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا پھر کیوں مانگو تم سے یہ تو پھیلے ابس ہو گیا بیکار بات ہو گئی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں لہذا یہ جان لوگ سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیا اگر لکھ دیا ہے تو مل جائے گا مدنے. آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استر ہوگا کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا کسی کے سامنے ہاتھ گا، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اپنی اس کے سامنے پیش کر دی اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے چاہے تو ٹھوکر مار دی تمہاری عزت نفس کو یہ وہ مقام ہے جب مانگو صرف اللہ سے جب مدد الگ کرو صرف اللہ سے او جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں پہنچا سکتے اللہ بے شعین اللہ کا بھی شعین لم یدر کا اللہ بشعین قدقت اللہ علک اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ نہیں یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حسن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا بلی ہے اور اللہ لا اللہ خوفنا یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے کوئی ان کے سر پہ سنگ نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں مومن اس ان سے جو آج ہم پڑھ رہے ایمان اس ترجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا مانی گئے اور لکڑی خوف کس بات کا ہوگا کس سے خوف کروں اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ لیا وہ آ کر رہے گا چاہے میں لاکھ گڑ گڑا اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دے اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو آئے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا کاہے کو جمبت سائی کرنا اس کے سامنے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں میرا خیر ہے ہی نہیں کاہے کو خوشامد کرو اس کی اور سنیے رفیہ الاقلام دیکھو نوجوان کل میں اٹھا لی گئی ہیں مجفت صحف اور جو رجسٹر ہیں سیف ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ دی گئی ہے اس کی قلم اٹھا لیے وہ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا تین گھنٹے ختم ہو گئے سٹاپ رائٹنگ بس اب قلم رک جانا چاہیے وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا اور جو صحیح سے جن پر کے لکھا گیا وہ خوشکو بھی ہو گئے یہ تو روایت ہے جو امام ترمزی نے جس کو روایت کیا یہ مطلب ان کا ہے جو میں ہم نے پڑھا ابھی اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبد اللہ نے اباس سے رضی اللہ تعالیٰ اور بھی محدثین نے کی ہے تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے اے فض اللہ تجد و امامک یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وقت تو تھا یہاں امامک ہے مطلب ایک ہی ہے اپنے سامنے پاؤ گے اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو جو جو گویا جو کہ اللہ کو مستحظر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں، وہ ذکر کے ذریعے ہے کہ میں سراہ لے ذکر نماز قائم کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یاد کا یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے سترہ رکعتیں بھی پڑھنی ہو جو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی آپ تو ایک میکینک ایک میکینکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرسٹ ہی ادا ہو گئی آپ کی فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذرائع جنہیں ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے استظار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استحزار اللہ فل قلب اللہ فلاہ رکھا اور دیکھو کوشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کی طرف رجوع کیے رہو بھول نہ جاؤ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت بہت زور کا شعر ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فام زکا جسے ایش میں یادیں خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا <تصفح> <تصفح> وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو یا کا پھر شدہ تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں تمہیں کوئی تکلیف ہے تکلیف کو تو بڑا آسان کر دے گا تکلیف تو آنی ہے لکھی ہوئی ہے وہ تو آئے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا احساس کا معاملہ ہوگا نا وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی نہیں سر نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدت کی کمی کر دے گا آختہ کلم یقین یوسیمت اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست نہیں ہے درخواستیں مانگی گئی ہیں اپنی سی محنت کر لی نہیں ملی ملازمت اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں رنج میں غم میں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا فلاں رشوت دے دی چھوڑو بھیا اس کو وہ تمہارے لیے نہیں تھی کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے خام خاص آپ شاید سوئزن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے ساری صحیحات ان کی جڑکٹ ہے انما اختہ کا لم یقل یوسیب وماصاب کا جو چیز تم پر آ گئی لم یقل ہوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آتی یہ کر لیتا تو ہو جاتا شاید یہ کر لیتا میں نے ٹیکا پہلے لگوا لیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی تسلیم و رضا ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت تھی صحیح اے اللہ جو ت نے چاہا مجھے قبول ہے کسی نے میں نے آپ کو آئے تو سنائی سنتاب کی ماں صاحب مصیبت اللہ بزن کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے جن سے وہ من بلّہ یاد قلبہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہدایت کس بات کی رسا ستمستر نہیں یہ دوسرا میں پڑھنا چاہتا تھا سلامت کے تو خندر آزمائی نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے اے اللہ تیری طرف سے مجھے قبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے دکل خیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے نا صحابہ میں مصیبت ولافی کم اللہ فی کتاب لب رہا کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زمین میں زلزلہ آ جانا سیلاب آ جانا کچھ اور زمین کا دھنس جانا یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا کوئی اور تکلیف ہو گئی اچانک معلوم ہوا کہ ان صاحب جو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکا تھا. لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کے علم قدیم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کتاب من قبل ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لیکن تاثا تک تم ولا تفرح بات افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ارے بھائی میں چونک گیا بڑا موقع تھا اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں جو چیز لیکن لا تک بلا تفرم بھی میں آتا کہ جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ اتنا او مت وبا صابت علم یقین والم انسرما <الصَّبْر> سب اور جان لو اللہ کی مدد سمر کے ساتھ آتی ہے جو آئے اس کی طرف سے جھیلو زبان پر کلمہ میں شکوا اور شکایت نہ آئے اللہ سے شکایت نہ آئے تسلیم اور رضا جو تیری رضا ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے ایک بیٹی بیمار ہوئی فوت ہو گئی اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوئی جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو خط لکھا اشار کی شکل میں اس کا آخری شعر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کے تجھے یہ شفا ہو جائے اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں بند والر مع کرم فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے کرم کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے ساتھ اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آج کل تو فیشن ہو گیا ہے سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر بلیٹ ہے ساری تکلیف ختم پھر جو راحت اس سے میسر آتی ہے ان الفر مال کرب ان مال اس نے یسرا اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھیں ان مال اس سے یسر ان یوسرا اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی لقت خلقی کبد ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے کی. اندر مشقت تو کرنی پڑے گی کسی کی جسمانی مشقت زیادہ کسی کی ذہنی مشقت زیادہ مشقت سے چارہ کسی کو نہیں تو یہ ہے انگسرسر بارک اللہ لی علی ولکم فرقرآن رضیم ونفا ویا کو ملایا ترض الحکیم